بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میں دائ کی نسبت سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں قرآن کی سورہ العراف میں ایک حقام پر کئی پیغمبروں کا ذکر ہے وہاں بتایا گیا کہ ہر پیغمبر نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارا ناصے اور امین ہوں انالکم ناس ہن امین ان دو لفظوں میں دائی کی پوری صفات آ ہیں دائی اللہ کی نسبت سے امین ہوتا ہے اور انسانوں کی نسبت سے ناس ہوتا ہے امین کا مطلب ہے ٹھیک وہی بات کہنا جو اللہ کی بات ہو جو اللہ نے بتائی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کسی قسم کا کوئی فرق نہ کرنا تو دائی اللہ کی نسبت سے آخری حد تک امین ہوتا ہے اس کے برعکس ناسے کا مطلب کیا ہے ناشے مانے خیر خواہ تو یہ انسان کی نسبت سے ہے دائی کا تعلق دوسرا انسان سے ہوتا ہے تو انسان کے بارے میں اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ آخری تک انسان کا خرخہ ہوتا ہے بہت زیادہ اگر خیر خواہ نہ ہو دائی تو وہ دعوت کی ذمہ کو ادا نہیں کر سکتا تو اللہ سے پا کر بدوں کو پہنچانا دائی کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے ملی ہوئی بات کو اس کے بندوں تک پہنچانا تو اللہ کی جو بات ہے اس کی کتاب میں یا اس کے رسولوں کی اقوال میں تو وہ جاننا دائی کو چاہیے کہ اس کو جانے اچھی تے سمجھے اور پھر اس کو پوری طرح فالو کرے تو کوئی کبھی نہ کرے ذاتی کرے اس کہتے ہیں امین اور دوسری بات یہ ہے کہ جس انسان سے تک اسے بات کو پچھانا ہے اس کا بہت وہ خیر ہو دیکھیے جب خیر ہوتا ہوگا تو اس کی اگر کوئی نوقوار بات اس کی طرف سے ہو تو اس کو اثر نہیں لے گا وہ اس کو نظر کرے گا خرخائی کا مطلب ہے ایک طرفہ یکطرفہ خرخائی اگر آپ کے دل میں مدھو کی لی نفرت آ جائے قدورت آ جائے شکایت آ جائے تو آپ مدھو تک اپنی بات کو مسر انداز میں پہنچا نہیں سکتے آپ انہیں انکمپٹنٹ یعنی ناہر ہو جائیں گے دعوتی کام کے لیے تو دائی کو چاہیے کہ وہ دعوت کے میدان میں جب آتا ہے تو ان دونوں پالوں کو بہت اچھی طریقے سے اپنے جد میں محفوظ کر لے پوری طرح یعنی وہ اللہ کی نسبت سے وہی بات کہے جو خود اللہ نے بتائی ہے اس پہ کوئی ٹویسٹ نہ کرے کوئی بدلے نہیں کوئی بات شامل نہ کرے اپنی طرف سے ٹھیک وہی بات اور یہ آدمی جان سکتا ہے اللہ کی کتاب سے مطالعہ کر کے اس انسان کا معاملہ ہے دیکھیں اشتوائی زندگی میں ہر انسان کو دوسرے انسان سے کچھ نہ کچھ شکایت کے اتبا ہمیں سے پیدا ہوتا سوشل لائف میں شکایت کبھی کبھی آ جاتی ہے تو دائی کو حق نہیں کو مدو اس کی شکایت اپنے دل میں ہے اگرچہ دائی سوسائٹی میں رہتا ہے لوگوں کے درمیان ہی رہتا ہے بنا پر اس کو ناخوشوار باتوں کا تجربہ بھی ہوتا ہے لیکن دائی کو اجازت نہیں ہے کہ مدو کی طرف سے اگر کوئی بات پوچھائے نہ گروار تو اس کا آسر نہیں لینا ہے اس کو اس کو بالکل اوائڈ کرنا ہے تاکہ وہ پوری طرح سے موجود بنا رہے مو جب تک آپ مدد نہ ہوں آپ دعوت کے کام کو صحیح طور پر انجام نہیں دے سکتے تو یہ دو شرطیں سچے دائی کی یہ دو شرطیں ہیں جو قرآن سے معلوم ہوتی ہیں اس میں کوئی فرق کرنا آپ کے دائی ہونے کو مشتبہ کرتا ہے نہ اللہ کی نسبت سے آپ کو فرق کرنا ہے نہ انسان کی نسبت سے آپ کو فرق کرنا ہے جب آپ اس کو فالو کریں گے تب بھی آپ اللہ کی رذر میں دائیں کرار پائیں گے اور آپ کو وہ ریوارڈ مل جائے گا جو حق کے دائی کے لیے مقدر ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اتنی واضح ہے کہ خود آدمی سوچ سکتا اس چیز کو اس میں کچھ زیادہ لمبی تقریر کی ضرورت نہیں ہے بہت ہی واضح ہے کیونکہ جب اللہ کی بات آپ کہنے جا رہے ہیں تو آپ کو کیسا حق رہے گا کیوں کچھ بدلیں کچھ آپ کو بدلنے کا حق نہیں رہے گا ایسے جب انسان سے کہے جا رہے ہیں جو انسان آپ کا پڑوسی ہے آپ کا حریف ہے کہیں نہ کہیں اس سے آپ کو کچھ کھٹپٹ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ اگر اس سے آپ مدثر ہوں تو آپ کا کلام جو ہے مؤثر کلام نہیں رہے گا اپنے کلام کو مدو کے لیے مؤثر بنانا آسا کرام جو مدو کے مائنڈ کو ایڈریس کرے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ معدل جن کے ساتھ اس سے بات کریں اپنی بات پہنچائیں اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ آپ دل سے مدو کے لیے دعائیں نکلیں جہاں شکایت پیدا ہوتی وہاں آپ کو دعا کرنا ہے جہاں نفرت پیدا ہوتی ہے وہاں آپ کو مدو کے لیے دعا کرنا ہے جہاں آپ کو بظاہر مدو سے تکلیف پہنچتی ہے وہاں آپ کو دعا کرنا ہے یہ ہیں شرطیں دائی کے لیے سچے دائی کے لیے جو آدمی چاہتا ہو کہ اللہ کہاں اس کو دائی کا ریوارڈ ملے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ان شرطوں کو پورا کرے وہ جو آدمی ان شرطوں پر پورا نہ اترے تو خود آپ بھی چاہے کچھ سمجھے اپنے آپ کو کیونکہ اللہ کے وہ دائی کا ریوارڈ نہیں پا سکتا تو دعوت کام کرنا ہے اللہ کے مقرر معیار کے مطابق خود اپنے پت ساختہ معیار کے مطابق نہیں یہ بات بہت ہی واضح ہے اور آدمی اگر سوچے تو وہ سو سکتا ہے کہ اس کے تقاضے کیا ہیں دائی کو اپنی بات کہنا پڑتا ہے دوست سے بھی دشمن سے بھی اپنے سے بھی غیر سے بھی معفوق سے بھی مخالف سے بھی لیکن ہر جگہ اس کو مدل ذہن کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے دنوی تعلقات میں جو لو ہیں ان سے الگ کر کے ان سے ڈ کر کے دی کو اپنا مشین چلانا پڑتا ہے تو دائ بننا ایک بہت بڑی ذمہ داری اپنے ذمے لینا ہے تو لیکن ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے جو شرط ہے اس کو پورا کرنا بہت ہی ضروری ہے شرط کے ساتھ ہی دعوت دعوت ہے اگر شرط نہ ہو تو بھی دعوت دعوت نہیں رہے گی وہ کچھ اور بن جائے گی دعوت کے جو شرط ہے اس کے ساتھ کام کیا جائے تو وہ دعوت ہے اور شرط کو پورا نہ کیا جائے تو بجائے آپ دعوت کہیں اس کو لیکن اللہ کے نزدیک وہ دعوت دے رہے گی یہ ہے اس معاملے میں اہم بات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ